اس واسے اس اندر جن سخت ہو سکتے جب اندر بس نہیں اورشتی والا کنجر ملا مطالبہ رکھے ان کے ٹھیک ہے ابھی لکھ دیں کیس واپس لے لے لکھ دیںل <سؤال> سنت کے خلاف بولتا رہا ہوں مدارس والے سنت <سؤال> کے خلاف جو بولتا رہا ہوں میں معافی لیتا ہوں واپس کرتا ہوں گاڑ گیا جو مرضی کرنا ہے میں لکھ کے دوں گا میرے رب وقد شریف مولا پتا میں بری کرتا وہ چنگڑی بول پوتر خوش لگے پھر دے ہلے لکھا دے سوئل کراو گے میں بڑی کراو کرم پور علاقے میں تو ہوںسی آکھاں گا جزور سود نے بئیمان نے سور پنڈ تکریف رکھا ماڑے سننے پٹا چڑھا دے پا پیرے کوئی ہے جہاں سود خاند ہے حضور دے فرمان نے مطابق اے جرم ہوا وہ کن رو لائی ہو उन्होंने एम पी एमएनए इधर उधर सारे सन कराने जलसे माड़े सुलिस अदाली कराने के बंद भी चुके दो बुड़िया भी लै गए कारी साहब पता नहीं उतो चले गए जो की मसला कारी से बालकारी साहब एजेंसिया सर इन्हें भी गल की जा रही दसो पुलिस फौज के अंदर कोई बंद का पुत्र एक ही दसदा जी वो रिकॉर्डिंग हो गई پیش ایس ایچ او نے آخر سر چکی وہ ہوں اگو یہ والا توں جو گیا جلسے پر روپیہ نہیں لے ارام خورا روپیہ نہیں لے آخیا سو چکا لے پوچھ لے سامنے بیٹے نے جلسے کرا نے مگر پنجائت بھی لیا نو پوچھا مدائیاں بھی تو چاہیے پابندی میں خبر اخبار بھی ہوج اے سور دچے گل کر د رب نہیں پ پیپل پارٹی کا صدر وکیل وکیل کا بھی صدر رہا پیپل پارٹی کا بھی صدر بابا جی جنا بنایا میں شاہ جلال پور راگوار پڑھایا میں دل نہیں بنتا پتا کر کے نہ اگلے دن انگلینڈ انگلینڈ مفتی صاحب نے مشہور نے بریلی شریف نے دو چار مولمیا کی ہو گیا میں کیا جناب مولویا کام ادرکو چلو تم ادھر کو. ہو جی کو چلو تم کو تو میں کہا جی خدا رسول کا مطالبہ ہے چلو تم ادھر کو خدا ہو جدھر کو خدا ہو جدھر کو یہ وقت منافق کی یہ پہچان ہے کہ وہ وقت اور ہوا کے ساتھ چلے گا مومن کی یہ شان ہے پہچان ہے کہ وہ شریعت اور خدا کے ساتھ چلیں گے سمجھ نہیں آئی وقت کا تقاضا لاخلانات وقت کا تقاضا چل رہا ہے کہ خدا رسول کا تقاضا چل رہا ہے دسو وقت کا تقاضا اگر کوئی چیز ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کا اور اپنے وقت کے تقاضے کو پورا کیوں نہ کیا وقت کا تقاضا تو تھا کہ جب اتنا قوم ہر طرف کفر میں ڈوبی ہوئی ہے اور تین سو ساٹھ بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں وقت کا تقاضا تھا کہ آپ پوجا کرتے اس انہی خداؤں کی جن کی کثرت کے ساتھ اتنے لوگ پوجا کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت وقت نے یا وقت ہے مثلا مسلم جوڑے وقت چلیا ہے بغیر حضرت صاحب قبلہ جو آئے نے انہوں نے آن کے وقت ہے یا وقت چلے پیچھے وقت چلے سمجھے اے دسو جنہوں کو امام احمد رضا ہے جنہوں کو فلانا امام کہ جنہوں مجدد کہ جنہوں فلان کوئی مجدد کہانی جن بزرگ گزرے نے اگر وہ وقت کے ساتھ ہی چلتے تھے تو ان کو امام کیوں کہتے ہو وقت کے ساتھ تو سارے چلتے تھے امام کو وقت کو امام کہنا چاہیے سمجھ لگی جی مجد الف ثانی جی انہوں نے کیوں مجدد الف ثانی کہہ رہے ہو اگر وہ وقت کے ساتھ چلے مجدد مجد کا مطلب یہ ہے کہ دین کو صحیح معنی میں پیش کرنے والا دین کی صحیح ترجمانی کرنے والا لوگوں کے وقت زمانے حالات کے مطابق جو خرابیاں دین میں پیدا ہو چکی ہیں سب کو ختم کر کے دین کو صحیح صورت میں پیش کرنے والا وہ مجدد ہے اب اگر وہ زمانے کے ساتھ چلتا ہے تو پھر اس نے تدیل کیا کی صحاب غرب ہے کہ تس بھی نیک سالے بندے تو شروع ہوو تو نبیاں تک چلے جاؤ انک سال ن... نبی رسول کہہ رہے جائے تو اسے واسطے کہہ رہے جے جو نہ آن کے جگ بدلے یہ نہیں کہ آن کے جاگ دے نال بدل گئے جے جاگ دے نال بدل گئے تو ابو لہب ابو جہل بھی بدلے ہوئے تھے رسول اللہ بھی ساتھ بدل جاتے تو پھر رسول اللہ کیسے ہوتے جس کے پاس شیطان کا پیغام ہے وہ بھی زمانے کے ساتھ چلے جس کے پاس رحمان کا پیغام ہے وہ بھی زمانے کے ساتھ چلے تو میں لینوں سے پوچھتا ہوں پھر وہ خدا کا کیسے ہے یہ شیطان کا کیسے ہے وہ رحمان کا کیوں ہے یہ شیطان کا کیوں ہے چلتے تو دونوں ایک راستے پر ہیں سمجھ نہیں آ کام <تصفح> تو دونوں کا ایک ہے وظیفہ دونوں کا ایک ہے وہ بھی وہی کام کر رہا ہے وہ بھی وہی کر رہا ہے وہ بھی کے ساتھ وہ بھی جد کے ساتھ او مجدد آخی جاندے او کنجا جاندے او مجدد آخی جیجد آخی کافل آخی جی بئیمان آخان والی جانے جی یہ فرق کیوں کی جی معلوم ہویا یہ فرق ہی دستے نے نام ہی دستے نے کہ اللہ والے ہوں اللہ چلدے نے چلدے کے اگلے اللہ بھی چلے, چلے،, چلے، کنجر چلے سارے چلے جی سارے چلے تو ہوں سوال ہے کہ اللہ والا کیوں آخر وکر کیوں لوگ جی کیوں شاہ جیش ہے سڑ جانا مقصد یہ درخت والا بندہ چلنا اس چلنا سڑ جائے درخت کدے ادھر ادھر ادھر ایک ہو جاؤ نہیںوبان پوچھو جی سائنس پہلا سی پران پاک پہلو آیا یونان دے دس دان پہ سن یونانی کتاباں پہلو ہے سن سینس یونان والی پہلا ہے سی وہ تو عیسا والے سلام کے دور تو ہی پہلا پہلے دکرا تاریخ پٹو پٹونے ارست وغیرہ سب قابل اسلام قرآن اتریا بعد سائنس بھی پہلا پہلے سائنسدان بھی قرآن بعد ساحب قرآن بھی بعد ظاہر پیا ہوں ہوں جی تھی آدھے ہو سائس قرآن چو نکلی ہے کیسی گل ہے یہ آخر جہلو پیو بادر کدی ہوا جم بھی پہلے قرآن سہس نی اولاد آخو لیکن حرام دی پائے گی قرآن دی نہیں موٹا جاب ناسا توڑ جاب ضرور سائنسدان گرا لگے لگ حضرت علامہ ڈاکٹر قدیر صاحب یاد دائر رکھ دکھتے ہیں یا چار ادھر رکھا یورپ والے ویکو جناب سائنس قرآن چار چھوٹے حضرت صاحب فرمایا فرمایا قرآن چائنس نہدری سے نہیں کٹ سکیا شاسلام یہ ہوا کہ اسلام کا باندھا رکھ اپنا شہ بیٹے بڑا جی شادی اتنے پھر موٹا جا کے جواب میں بابا جی یہ دسو بھائی ایڈا وا مکان ایک بندے نہ دسے تو سوئی دس ممکن ہے میں بڑا ہی لبیا مال دن نی لبیا سوئی وہ تو رات لب گئی قرآنت محمد اللہ جنا دود اخبار حق یہ موٹے بیان نے تے کافر کتے یہ لب سکے پہاڑ اشارے جڑے نے وہ لب گئے رہے. <laughs> سا کر کے قرآن چند سائنس تو جیو جائس پھیلتی قرآن کی قدر لانتی سائنس کفر قدر فیلی ہے قرآن دی دشمنی فیلی قرآن کی کیسی عجیب گلشاسو ادھر نے سائنس قرآن چو نکلی نے قرآن ہی مذہب ہی ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے کی کیا کیا کیا کیا <تصفيق> یہ وہی گل ہے یہ جدید اور قدیم ماڈرن اور اولڈ تعلیم کا حسین امتزاج دیکھو نئی تعلیم اور پرانی تعلیم ہم نے دونوں ملا کر رکھی ہوئی ہیں جانتے ہے اودرو کیا کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ بدر کے قیدیا نالیم دو کہا کرو چاہے چین جانا پڑے دسو کہکل آئی اسلے ہے سی یہ نمی کی ادھر نہیں سی اس ویل ہے تو پھر ماڈرن نہیں ہوں کی ڈراما جدو لوگ مطمئن رکھنا کہ ماتے کفر سمجھ کے پاس ہو دور جوڑ دینی ہوں نمی کیوں آتے بے لوگ جے آخیے پرانی تو یہ قرآن کے نیڑے نہیں لگتے نےڑے کتوں لگنے گس منگ فسا منا دو پینٹ والے میں بند رہے نا بچے ایک دس سارے برباد کرے صرف قرآن میں قوم چوری چیز بندہ اجلاس تک جتی تک نہیں چڑھتا نام مراد نے ہر بندے نو یہ سبق پڑھا دتا ہے کہ دنیا چ جی پیسہ آئی کما جی بندہ بننا روپیے نا بندہ روپیہ نہیں تو بندہ ہی نہیں بننا بندہ ہی وہ ہر بندہ ادھر کوشش کرتا ہر بندہ پٹھی کوشش کر دیار بنانا ہوں دوڑ لگ گئی مالدار بن آئی لگ گئی لگی ہے دی دی کے پا مطالبہ کرو تھی آخو نا جی با جی منہ ادھر کرگر بنا بڑا بڑا سب ایک عمام زخر سادر سرکار بھی آخر دہ چڑھتے ہیں جانڈے نہ مندر لا کے سیکے بندے بڑا جھوٹ ہے جن مرضی بولی زمین جی خرچہ جنورا ادر اسے یوروبک اس طرح کی عورت نے نشارے جیسے بچہ بہنا نہ یاد نہ جاتا بچہ دانی کے اندر کر اندر کر کے کو نکالنے چیز کر کے پھر مرد منی ڈال کے نہ سوئچ پاس ڈبو گئے پھر واپس سے رہ بچہ بتا ہے کیا اے جی اور لطف اٹھنے نہ ہو رہا بس خود سوچو جی شراب شریف رکھیے تو بندہ ہے جام دستری کرتا ہے نہیں پہ آؤں گا نقصان کیمکن ہے کہ اسے داؤ بندہ کر لگا قسم باندې আর নি আছাম মশলা গুই পুইছং আর আছাম قسم باندې আরে উনি সাল কর নি আদে পাতা করা আছে আচ্ছা nuova della gabbassina da te